ہمارے پیارے غلام صبح بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی والدہ محترمہ سیدہ ہیں لیکن والد والد محسرم غیر سید ہیں اور کیا وہ شخص اس رقم کو اپنی والدہ محترمہ پر خرچ کر سکتا ہے اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی وہ اس کو زکات تو لگتی ہے جس کا واپ سید نہیں ہے اس کو زکت لگتی ہے لیکن اس کی ماں کو والدہ کو اگر وہ ہاشمی سید ہے تو اس کو زکات استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ جو لڑکا ہے جس کی ماں سید ہے باپ غیر فدر ہے وہ زکات لے سکتا ہے اس کا باپ بھی استعمال کر سکتا ہے اس کی والدہ کو جو ہے وہ زکات استعمال نہیں کرنی چاہیے جی سلح شاید ایسا ہی کون آند